احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ بار, بار، احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد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 شکر خدا کار دل میں احمدی یا زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی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 وَآتُ مَعَ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور سب اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اطاعت کرو اتا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 سامین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 8 سے 10 بجے ایف ایم ون اور پھر 10 سے 12 بجے اے ایم 5.30 پہ پیش کیا جاتا ہے اسی طرح ہفتے کی شب رات 9 سے 10 بجے ایف ایم ہنڈریڈ پہ عربی زبان میں اور پھر 10 سے 11 بجے اے ایم فائیو ایف ایم پہ ہی بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے سامین اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علمات تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے موضوع ساتھی محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں مصباح بلوچ صاحب آج کے پروگرام میں علیکم ہو. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و اللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریڈیو ایم دیا کا ایک اور سال مکمل ہوا تیئیس مارچ سن 1995 کو یہ پروگرام شروع ہوا تھا اور اس حوالے سے کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں چوبیس سال مکمل ہو گئے اس پروگرام کے اور ہم اپنے میں سال میں داخل ہو گئے ہیں جو ہمارا ایف ایم کا پروگرام تھا اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں ایسے لوگوں سے بات کروائی تھی جو ریڈیو امیا کے ساتھ منسلک رہے ہیں پہلے دن سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو اس کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع ملا سارے کے سارے جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر آتے ہیں ہم نے بتایا کہ کس طرح جو ہماری تکنیکی ٹیم ہے اس نے کام کیا جو ہمارے میزبان ہیں وہ کام کرتے ہیں جو مہمان تشریف لاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور سب کے سب اپنا وقت جو ہے وہ اس دین خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں اس کو ہم دہرائیں گے نہیں لیکن آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہے اس کو سنیں امید ہے آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ 10 بج کے 40 منٹ تک رہے گا دس بج کے چالیس منٹ پہ جو براہ راست پروگرام کا حصہ یعنی جس حصے میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں وہ مکمل ہوگا پھر ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصید اللہ تعالی بنثر الزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کریں گے اور یہ خطبہ دس بج کے چالیس منٹ سے لے کے پھر ہمیں پروگرام کے آخر تک یعنی رات بارہ بجے تک لے کے جائے گا اور آپ کو دعوت کے اس خطبے کو سنیں اور دیکھیں کہ امام جماعت احمد دیا کیا بات کرتے ہیں اپنے خطبے میں کیا نسائیں فرماتے ہیں اور اس ان نسائے سے آپ کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے پروگرام کا مختصر سا تعارف ہمارے چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے افتتاحی کلمات کی بجائے ہم سوالات کی طرف چلیں گے وہ سوالات جو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون کی فریکوینسی پہ ہم نے ہمیں وصول ہوئے لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے سکے پہلا سوال جو جس سے ہم آج کا پروگرام شروع کریں گے وہ امین صاحب کا سوال ہے جس میں انہوں نے بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ وسلام کے ایک ایک جملے کا حوالہ دے کر سوال کیا تھا اور اس سے پہلے میں ٹیلی فون نمبر عرض کر دوں فور ون سکس فور ون اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون ای میل کا ذریعے اپنا سوال پوچھیں qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس تینوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام یا شہر کا نام آ, اس میں شامل کیجئے پسند کریں کہ نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ ان سے کر دیں یا ای میل میں ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح ایک منٹ کا دوران ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس میں اپنا سوال مکمل کیجئے کوئی حوالہ اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو وہ ہمیں ای میل کر دیں تاکہ وہ ہم آپ کے سوال کے ساتھ جوڑ کے اس کو پیش کریں باضفعہ بتانے میں بعضفہ سننے میں بعضفہ لکھنے میں غلطی ہوتی ہے اور پھر وہ حوالہ جو ہے وہ سوال کے ساتھ نہیں جڑتا تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی مصباح بلوچ صاحب بسم اللہ جی بہت شکریہ بسم اللہ رحمٰن الرحیم ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آخری گھنٹے میں حضرت خلیفت المسیح کا خطبہ جو ہے وہ لیٹسٹ تازہ خطبہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ کل تیئیس مارچ کا دن تھا اور تیئیس مارچ جماعت احمدیہ میں اس حوالے سے ہے کہ یادگار دن ہے کہ یہ وہ دن تھا تیئیس مارچ کا جس دن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت کا آغاز کیا اور جی یہ جماعت جو ہے یہ بنائی تو حضور کے خطبے میں آپ اس بات کو سنیں گے بہت ہی جامع خطبہ ہے مسیح محدود علیہ السلام کے آنے کی غرض اور غایت کیا تھی تو وہ آج کے خطبے میں آپ سنیں گے سامین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت خلیفت المسیح کی زبان سے یہ ذکر سنیں کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام کے آنے کی کیا کیا مقصد ہے اور مقام مسیح مہود کی کیا اہمیت ہے اور اس کے علاوہ خطبے میں ہی حضور آخر پر جو پچھلے ہفتے نیوزی لینڈ میں انتہائی درد درد بھرا واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی ہے تو یہ بھی آج کے خطب میں آپ سنیں گے سامعین سے درخواست ہے کہ ضرور اس خطبے کو سماعت کریں اس کے بعد میں آتا ہوں ان سوال جواب کی طرف امین صاحب نے تین سوال کیے تھے دو سوالوں کا ہم نے پچھلے حصے میں ذکر کیا ہے تیسرا سوال امین صاحب یہ کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی آپ کتابیں پڑھیں تو جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں وہی نبی ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی جی بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ میں وہی ہوں جس کے آنے کی خبر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو امین صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ساری کتابیں پڑھیں ہر کتاب اسی ذکر سے بھری ہوئی ہے اس بات سے زیادہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی کتابیں اس ذکر سے بھری ہوئی ہیں کہ حرطیسہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں جتنا بیان آپ نے اس بات کو کیا ہے کہ حلتیسہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اس سے کم اس کا ذکر کیا ہے جو آپ نے پیش کی کہ میں وہی نبی ہوں تو جو شخص وفات پا جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا اس لیے حلتیسہ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور اسی وجہ سے پھر یہ سوال اٹھتا تھا کہ وہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ آئیں گے اس کا کیا مطلب ہے تو میں وہی ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی بالکل درست ہے حضرت مسیح ماحد علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا آج سے دو ہزار سال پہلے بلکہ فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کی خبر آزو صلی اللہ علیہ وسلم, دی اللہ علیہ وسلم. تھی. تو قرآن کریم نے اس بات کا اعلان فرمایا ہوا ہے کہ عتیصہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور قرآن کریم ہی اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جائے انہم لا یرج اون کہ جانے والا شخص اس دنیا سے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا یہ قرآن کریم کا اعلان ہی ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے والی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس قرآن کریم کے اعلان کو جاننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ عیسیٰ آئیں گے اس سے لازماً مراد ان کے مسیل کی ہے نہ کہ وہی عیسیٰ جو کہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے کیونکہ قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے رسولا الہ بنی اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آج آ جاتے ہیں اور امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ میں رسول ہوں اور آپ مانیں تو قرآن کریم کے خلاف یہ بات ہوگی کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے رسولا الہ بنی اسرائیل کہ حلسہ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں وہ ساری دنیا کے لیے رسول نہیں ہیں اور اسی لیے حلتیسہ علیہ السلام کا دوبارہ آنا جہاں اور باتوں کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں بیان شدہ میں اس بات کے بھی خلاف ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے دائرہ نبوت سے نکل کر آپ ساری دنیا کی طرف نبی بن جاتے ہیں حالانکہ قرآن کریم آپ کو صرف بنی اسرائیل کا نبی قرار دیتا ہے تو ان حقائق کے ہوتے ہوئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لازمن یہ مطلب ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی امت کو یہود سے مشابت دی ہے اسی طرح آنے والے کا اعلان فرما کر آپ نے ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ جس طرح یہود کو آخر اللہ تعالیٰ نے مسیح کے ذریعے سنبھالا تھا اسی طرح میری امت کو بھی اللہ تعالیٰ میری ہی امت کے ایک مسیح کے ذریعے سنبھالے گا تو حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میں وہی ہوں جس کے آنے کی خبر آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے हुँ. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں جو دو ہزار سال پہلے آیا تھا تو اس میں بات واضح ہے اور کوئی ایسی الجن والی بات نہیں ہے جزاکم اللہ اس وقت ہماری ساتھ کوئی مہمان ہیں لائن پہ <coughs> آ, سامین اب ہم جو مہمان ہیں لائن پہ ان کو لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مصبت صاحب ایمیل کے سوال ہیں وہ بھی میں ارز کروں گا پہلے جو مہمان ہیں عبدالسلام صاحب السلام علیکم رحمت اللہ آپ ایر پہ ہیں, بات کیجئے جی والاکم السلام ایمیل سوال یہ ہے کہ جو یہ قیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ پہنچے یہ قیدہ میرا خیال ہے کہ یہ سائوں سے آیا ہے, منتقل ہوا مسلمانوں میں چونکہ سائیت پہلے آئی ہے اسلام سے چودہ سو سال پہلے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب چاہتا ہوں اور دوسرا دی دی. یہ ہے کہ جو مربی صاحب ہیں جیسے ہادیری صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ گھر میں جواب دے دیتے ہیں یا وہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جواب دے دیتے ہیں رات کو چونکہ آنا مشکل ہوتا ہے یہ ذرا یہ کیا ٹیکنیکل چیز ہے جو مربی صاحب کہیں اور جگہ سے سوال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا لگتا ہے کہ لائیو ہو رہا ہے سارا کچھ جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اور ایک اور جی امین صاحب لائن پہ ہیں امین صاحب کا سوال لیتے ہیں جی امین صاحب اسلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجیے نا کوئی مہمان جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مصباح صاحب نے یہ حدیث سنائی کہ آخری زمانے میں علم اٹھ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ باقاعدہ حدیث ہے علم اوب جائے اٹھا جا, لیا جا جائے گا جا جا جا. اس کے ساتھ کیا اس حدیث کے ساتھ آگے بڑھا کے کچھ لکھا گیا ہے کہ آگے نبوت کا نبی بھی بھیجا جائے گا جا جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں عیشا ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانوں پر جا چکے تھے تبھی اللہ کے نبی صلیم نے کہا نا نازل ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہے کہ بارہ سو سال کے بعد فنا فنا اور ایک بچہ پیدا ہوگا کیونکہ میری امت جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا نبی ہوں وہ بنی اسرائیل ہے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ٹھیک ہے میرا سوال آپ سے جو ہوتا ہے میرا سوال یہی ہے کہ مسیح المعود کے معنی کیا ہیں ہے یہ میرا سوال اس کے بھی جواب دیجیے گا پھر جب آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی سب کچھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا کہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے تو آپ لوگ بار بار کیوں اشرار کرتے ہیں کیا وجہ ہے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ آج چونکہ ہمارا پروگرام کا دورانیہ کم ہے اس لیے آخری ہم مہمان لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سوالات اور سوال دوبارہ مطلب یہ تھا کہ اس شریعت میں جو نبی کی شریعت اس میں ایسی کون سی خامی یا کمی یا خدا خاص خاصا بدت شروع ہو گئی تھی جو نبی کی ضرورت ہوئی فار اگزامپل آپ لوگ بھی فجر کے دو ہی رقع نماز پڑھتے ہیں دو رکع پڑھتے ہیں اس طریقے سے مغرب کے بھی تین آپ پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں تو ہم کہیں جا کے اس کا نام کیا 32 یا 33 روزے رکھتے ہیں وہی انتیس اور 30 روزے رکھتے ہیں شریعت میں کیا حج دوسری جگہ جا کے ہم نے شروع ایک نبی کی ضرورت پڑ گئی ایک بات میں ذرا کمپلیٹ کر لوں دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ ہی اونٹ کا گوشت اپنے پر کر لیا دیکھیں اس کے بعد تورات کے اندر نہیں پھر قرآن میں آکے کے وہ تصدیق ہوئی کہ بھئی آپ انہوں نے خود اپنے طور پہ کیا تھا اور اس کی مطلب بتا مطلب مطلب دیا کہ وہ, وہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ حضرت ذکر حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب نبی تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے وہ تو نبی ہو تو کون نہیں مانے گا ان کو لیکن جب یوسف علیہ السلام آئے تو اپنے خواب کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نبی اللہ کی چیز کو ان کو ملی ہے جو وہی آئی ہے یا جو بھی گزشتہ آیا انہوں نے ثابت کر کے دکھایا اس طرح حضرت ذکر کے 80-90 سال کی عمر میں حضرت یا کی پیدائش وہ مطلب اس کو کوئی آیا ہوتی ہے ہر چیز نبوت تو ایسے بالکل روشن ہوتی ہے جیسے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی جس کے اندر تو میرا صرف سوال یہ ہے کہ نبوت اگر <تصف> آئی ہے بہت شکریہ جی اجاز صاحب معذرت کے ساتھ وقت ہمارے نوٹ کر لیا انشاء اللہ عبد السلام صاحب نے بات کی تھی حضرت عیسائی پر گئے جی تو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ عیسائیوں سے جی عیسائیوں سے بالکل درست ہے یہ عقیدہ عیسائیوں سے آیا اس میں اگر آپ آن لائن جائیں اب تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا باسل دیا باسیلی دیا جی اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ حتیسہ علیہ السلام کو کی شکل کسی اور کو دے کر اس کو صلیب چڑھا دیا گیا اور حالانکہ حدیثہ علیہ السلام جو ہیں وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو یہ اسلام سے پہلے نے فرقہ تھا باسیلی دیا اس کو اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے تو اس میں یہ عقائد آ جائیں گے آپ کو سامنے تو وہیں سے پھر ہوتے ہوتے مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئے تو انہوں نے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم. یہی مطلب سمجھ لیا کہ وہی عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے آخر زمانے میں نازل ہونا ہے تو جی. یہ عقیدہ اس طرح امت مسلمہ میں داخل ہوا ہے ٹھیک ہے جی امین صاحب امین صاحب فرماتے ہیں کہ مسیح ماؤد کا کیا مطلب ہے ہاں جی مسیح کا مطلب ہے مسیح جو بیماریوں سے شفا دے اور خاص طور پر روحانی بیماریوں سے شفا دینے والا جی اور معود کا مطلب ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے یعنی جس کی پیشگوئی کی گئی تھی جس کی خبر پہلے موجود تھی جی تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مسیح معود ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسیح جس کی خبر احادیث میں موجود ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے تو باقی امین صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو حدیث ہے علم اٹھ جائے گا جی اس کے آگے کہیں نہیں لکھا کہ نبوت کی ضرورت ہوگی جی بالکل یہاں اگر نہیں ہے تو دوسری حدیثیں موجود ہیں لیکن یہ حدیث کی نویت بتا رہی ہے کہ تورات اور انجیل یہود کے پاس تورات موجود تھی تو جب تورات موجود تھی تو وہی بات پھر حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجنے کی ضرورت تھی جی حضرت ذکریہ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں سوال پر کہ قرآن کریم موجود ہوگا تو کیسے علم اڑ جائے گا حضور نے تورات اور انجیر بھی تو موجود تھیں تو کیا فائدہ اٹھایا تو ان کتابوں کے ہوتے ہوئے ان کو ان کے معنی سمجھانے والے نبی آئے ہیں اس میں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں یہ فرمایا ہے یاتی عیسیٰ نبی اللہ کہ آنے والا عیسیٰ جو نبی اللہ ہوگا لئیسا بینی و بین میرے درمیان اور آنے والے عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم آنے علیہ وسلم. والے مسیح کو نبی اللہ قرار دے رہے ہیں لیکن قرآن کریم کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں تو قرآن کریم واضح اعلان فرماتا ہے حدیثہ علیہ السلام کی وفات کی امین صاحب کہتے ہیں کہ قرآنی شہادت موجود ہے کہ حتیسہ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تو یہ کس آیت میں قرآنِ کریم کی کس آیت میں یہ شہادت موجود ہے کہ حدیثہ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو یہ شہادت ہمیں بتا دیں تو ہم آج ہی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ قرآن کریم کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حتیثہ علیہ السلام کو زندہ اور آسمان پر یہ دو الفاظ کہاں موجود کہاں لکھے ہوئے ہیں زندہ اور آسمان قرآن کریم میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن شہادت ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہوئی آگے اجاز صاحب سوال کرتے ہیں کیا ضرورت تھی یعنی کیا قرآن کریم میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا نواز باللہ جو نبی کی ضرورت پڑ گئی میں نے وہی بات پہلے کی ہے کہ قرآن کریم کے بگڑنے کا کوئی سوال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے انا لہو لحافظ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی کریں گے تو وہ کیسے کریں گے تو اس کی حفاظت جو ہے اس کے مختلف شکلیں ہیں ایک تو اس کی ظاہری جو قرآن کریم کا ٹیکسٹ ہے اس کی حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آج تک کرتا چلا آ رہا ہے لیکن ایک حفاظت اس کے معنوں کی ہے کہ قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہ جو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو حرفون الکلیمہ ہی تعریف کر دیتے ہیں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں تو رات میں کیا حکم دیا ہے اس کو اپنے معنی بنا میں بیان کر کے لوگوں کو ایک اور میسیج دے جاتے ہیں تو قرآن کریم کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے جو صحیح معنی ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے نمائندے بھیجتا رہے گا تو پچھلی صدیوں میں مجدد دین آتے رہے اور قرآن کریم کی جو حقیقی معنی تھے وہ بتاتے رہے حضرت مسیح مود علیہ السلام نے چودہ سو سال بعد آ کر یہ معنی جو ہیں وہ بتائے ہیں اور آپ وہی مسیح معود ہیں آپ کا مقام آپ مجدد بھی تھے لیکن آپ وہ مجدد تھے جس کو آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور مسیح معود کا بھی نام دیا ہوا ہے تو یہ جو غلط معنی علماء نے پہنا دیے تھے قرآن کریم کے الفاظ کو تو جہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک تو جو اس کی ٹیکسٹ ہے عربی لائن ہے جس میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں ایک اس کے نیچے ترجمے کی لائن ہے تو اوپر جو عربی الفاظ والی لائن ہے اس میں تو کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے لیکن نیچے جو ترجمے والی لائن ہے اس میں بہت سی جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور علماء نہیں کی ہیں اور اسی لیے ایسے علماء کو آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلد. تھا دلد. کہ یہ فتنہ پرداز علماء ہوں گے جو فتنے کی باتیں کریں گے تو اور اور کیا کیا الفاظ آئے ہیں علماء کے بارے میں یہ حدیثوں میں موجود ہیں مجھے یہاں پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے تو اس بگڑنے کی صورت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھیجا ہے اعجاز صاحب آپ خود ہی بتائیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول. یہ کیوں فرمایا کہ جب امام مہدی آئے تو ان کی لازماً بیعت کرنا ہزاروں اولیاء حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی آئے ہیں حضرت داتا گنج بخش آئے ہیں کتنے نام ہیں بڑے بڑے جس اسلامی ملک میں آپ چلے جائیں ہزاروں اولیاء مدفون ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شخص کی بیعت کا حکم دیتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں تو ان کی ضرور بیعت کر لینا تو آپ یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ جب قرآن کریم موجود ہے تو قرآن کریم کی موجودگی میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس شخص کی بیعت کریں تو یہ جواب خود آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے اور کیا اہمیت ہے اس امام مہدی کی جس کی بیت کے بغیر باوجود اس کے کہ آپ مسلمان ہیں باوجود اس کے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں باوجود اس کے کہ نمازوں کی رکعت وہی ہیں روزوں کی تعداد وہی ہے زکوۃ کی شرح وہی ہے حج کی جگہ بھی وہی ہے لیکن آپ کو بہرحال اس امام مہدی کی بیت کرنی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے بھی اس بات کی اپنی ایک اہمیت ہے تو یہ حکم ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اللہ حکم ماننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات بیان فرمائی ہے آپ نے آگے مثال دی کہ یوسف علیہ السلام نے ثابت کر دیا تھا اپنی خوابوں کے ذریعے کہ وہ نبی ہیں اگر ثابت کر دیا تھا تو آپ کے بھائیوں نے آپ کو کیوں قتل کر ڈالا کنویں میں پھینک دیا کیوں آپ کو بیچ دیا اور بیچ دیا اور یہ نبوت ان پر ثابت نہیں ہوئی تو جو اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن کسی نبی کا آپ نام لیں کہ انہوں ان جب دعویٰ کیا کہ وہ نبی اور سارے ان پر ایمان لے آئے ہوں ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے ہر نبی کے زمانے میں یہی حال آپ کو ملے گا کہ کچھ ماننے والے ہیں اور ایک بڑی تعداد نام ماننے والوں کی اور مخالفت کرنے والوں کی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ خوابوں کے ذریعے ہی ثابت کر دکھایا تھا لیکن جس گھر میں آپ پیدا ہوئے اسی گھر کے دس بھائیوں نے آپ کی مخالفت کی تھی اور آپ کو کنویں پھینک دیا تو اگر نبوت ثابت ہو جاتی تو وہ ایسا کیوں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں جا کے وہ ساری مشکلات آپ نے برداشت کی ہیں کنویں کی کا اندھیرا اور اس میں وہ ڈراؤنی حالت پھر آ کر اس قافلے کا نکالنا غیروں کے ہاتھوں بیچے جانا اور منڈی میں آپ کی قیمت لگنا پھر فرعون کے کا خریدنا یہ ساری وہ مشکلات ہیں جس سے آپ گزرے ہیں اور آخری زمانے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو عقل دی ہے یعنی ان بھائیوں کو عقل آخری زمانے میں آئی ہے کہ یہ تو واقعی سچا نبی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ نبوت کے نشانات واقعی اپنی ذات میں موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں اس کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصفا بلوچ صاحب تشریف فرما ہے <coughs> مصفا صاحب اب ای میل کے سوالات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے یہ سوالات ہیں جو آ... آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں پہلا سوال جو ہے ہمارے پاس آ, وہ آیا ہے یاسر وزیر صاحب کی طرف سے فرماتے ہیں کیا قرآن پاک میں کسی بچے پر وہی بھیجے جانے کا ذکر آیا ہے یاسر وزیر صاحب کا سوال انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا سام ان سے گزارش کہ جب سوال لکھیں تو شہر کا نام ضرور شامل کریں جی مصفا صاحب دیکھیں یہ جو وہی ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں ام المومنین حضرت شاہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آئی اس کی پہلی شکل ارویا صالحہ تھی یعنی سچی خوابیں نیک خوابیں جی. ان نیک خوابوں کے ذریعے حضور پر جو ہے وہ وہی کا آغاز ہوا تو جب یہ معنی سمجھ میں آ گئے تو اس سمجھ لینے کے بعد ابھی میں نے مثال دی یوسف علیہ السلام کی کہ آپ نے بالکل چھوٹی عمر میں یہ دیکھ لیا تھا انی رائے تو احد عاشرہ کوکب ام و القمر رائے تو ہم لی کہ آپ نے رویا میں یہ دیکھا کہ ستارے چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ خواب اپنے والد صاحب کو یعقوب علیہ السلام کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تو یہ واضح مثال موجود ہے کہ بچپن کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے رویا صالح کے ذریعے آپ کو وہی کی ہے ذاکم اگلا سوال جو ہے یہ غلام حیدر صاحب کی طرف سے ہے فرماتے ہیں کہ انگریزی میں ہے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کس تاریخ اور دن کو نبی کے طور پہ ان کا انتخاب ہوا اور انہوں نے کس طرح یہ بات اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح آزر ص نے غار ہرا کا واقعہ بیان کیا تھا تو مرزا صاحب نے کیا کہا ٹھیک ہے نہیں یہ غار ہرا والی جو بات ہے جی غار ہرا پر میں آضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہوئی اقرا تو کیا آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں آپ تو خاموشی سے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال دو اور اس کے بعد ایک عرصے تک آپ نے باہر کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میں نبی بن گیا مجھے مانو جب تک کہ وہ وہی نازل نہیں ہوئی عنضر تک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کر تب جا کے آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے تو اس وحی سے پہلے یہ صورت الک کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں صورت مدثر کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں صورت مزمل کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نبی بن چکا ہوں تو یہ کسی بھی نبی سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی معین تاریخ تھی جس پر انہوں نے جیسے وہی ہوئی اس پر اس کا اعلان کر دیا بلکہ یہ بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی کا آغاز ہے آ, صحیح بخاری کی پہلی آ, کتاب ہے کتاب الوحی اس میں آ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وہی ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلی حالت وہی کی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز ہوا ارویا صالحہ فن نو میں وہ نیک خوابیں تھیں نیند کے اندر فاقان اللہ یرا رویا اللہ جات میں صلاح فلا تو اس رویا کے ذریعے حضور پر وہی کا آغاز ہوا ہے سما حب با الاََ ان نیک خوابوں کا چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک جس کے بعد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی اچھی لگنے لگی کہ آپ علیحدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس میں آپ کا دل لگتا تھا تو اس کے بعد آپ غار ہرا جانا شروع ہوئے جہاں آپ پر پھر قرآن وہی کا آغاز ہوا تو آپ ہرا غار ہرا کی آپ نے بات کی ہے تو اس سے پہلے ہتاشا کہتی ہیں کہ ہاں عضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز ہو چکا ہوا تھا تو حضور نے اس کا تو کسی سے ذکر نہیں کیا اور تو پہلی وہی جو ہے وہ وہی تو تھی لیکن قرآن کریم کی وہی نہیں تھی قرآن کریم کی وہی کا آغاز غار حراء میں جا کر ہوا ہے لیکن یہ کہنا کہ غار حراء کے واقعے سے پہلے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی یہ درست نہیں ہے پہلے وہی کا سلسلہ جاری تھا لیکن وہ قرآن کریم کی وہی نہیں تھی جس کو نے متلو یعنی وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم متلو وہی اور غیر متلو وہی تو اس سے پہلے غیر مطلوعی یعنی قرآن کریم سے باہر کی جو وہی ہے وہ اس کا سلسلہ جاری تھا ہاں قرآن کریم کی وہی کا آغاز غار ہراہ میں ہوا ہے لیکن اس کے فوراً بعد بھی حضور نے اعلان نہیں کیا حضور کچھ عرصہ جو ہیں خاموش رہے ہیں صورت مزمل صورت مدثر کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں بعد میں جا کر جب اللہ تعالیٰ نے آ حکم دیا ہے کہ اب یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ پھر آپ نے یہ پیغام دیا ہے تو حضرت مسیح معود علیہ السلام پر وہی کا آغاز پہلے ہو چکا تھا برائے احمدی 1880 میں لکھی گئی اس میں آپ نے اپنے الہامات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی یہ وعدہ دیا ہے تو بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اب بیت لیں تو 23 مارچ 1899 کو آپ نے بیت کا آغاز کیا ہے اور لیکن یہ کہنا کہ 23 مارچ کو ہی وہی ہوئی یہ درست نہیں ہے وہی آپ پر پہلے ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر مختلف باتیں الہامات کی جیسے عضرت میں نے مثال دی تھی ابھی یوسف علیہ السلام کی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ جان چکے تھے کہ آئندہ ہوگا یقوب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے غزال کا یو والموں یعنی غزال کا یس کہ تیرا رب تجھے چنے گا مستقبل میں ابھی نہیں تو مستقبل میں یہ سارا ہوا ہے جزاک ملّہ جی مصف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سامنے ان کے سوالات کے جواب دینے کا اور اسی طرح جو ای میل پہ سوالات آئے تھے ذوالقرن صاحب کا بھی سوال تھا ان کا جواب بھی آپ نے دے دیا جو یہ اسی سے متعلق تھا اور ایک سوال اور تھا لیکن وہ ہم آئندہ کے لیے چھوڑتے ہیں اور وہ اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ چونکہ دس بج کے چالیس منٹ پہ ہم نے خطبہ جمعہ شروع کرنا ہے نصف صاحب آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے سامعین کے سوالات کے جوابات دیئے بہت بہت شکریہ آپ کا کنٹرولس پہ انیس احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ وہ تشریف لائے اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں مدد کی اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام سنتے ہیں اپنے سوالات سے ہمارے پروگرام کو نوازتے ہیں اب آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنسر الزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا یہ خطبہ جمعہ ہمیں انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر تک لے جائے گا جو براہ راست پروگرام کا حصہ ہے یعنی جس میں آپ سے مہوِ گفتگو ہے یہ اب یہاں ختم ہوگا اور آپ کو دعوت کہ یہ خطبہ جمعہ سنیں اور سنیں کہ امام جماعت احمدیہ اپنی جماعت کو کیا ہدایات کرتے ہیں ان گزارشات کے ساتھ پروگرام کا براہ راست حصہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد زندہ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 دندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیعت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ زندہ باد احمدیت زندہ زندہ بادام علیکم اللہ دو و شی کل واشدولہ محمد روز بلا شیتا بسم اللہ رحم رہی الحمد للہ رب الرحمن بلمی رحم رہی ملک مدی سیم ساتھی کل تئیس مارچ ہے اور یہ دن جماعت میں یوم مسیح موت کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے اس تاریخ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح میدی نے آفری زمانے میں آ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا کو بتانا تھا اور پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا تھا اس کا اعلان ہوا یعنی حضرت فرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں ہی وہ مسیح معود اور مہدی دیے ہوں جس کی خبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور یوں آپ نے اپنی بیعت کا آغاز فرمایا اس وقت میں صلاحۃ السلام کے ہی کچھ ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے مسیح معود کے آنے کی ضرورت زمانے کی حالت اور اپنے دعوے کے بارے میں بتایا ہے اور مختلف نشانات جو اس سے وابستہ تھے ان کے بارے میں اب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا بس زمانے کی حالت متقاضی تھی کہ کوئی آئے جو اسلام کی ڈولت کشتی کو سنبھالے لیکن بس قسمتی سے مسلمان علماء کی اکثریت نے جو پہلے اس انحصار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے اور بڑی شدت سے اس یہ انتظار کر رہے تھے لیکن آپ کے دعوے کے بعد اکثریت نے مخالفت کی اور احمد المسلمین کو جھوٹی کہانیاں سنا کر جھوٹی باتیں آپ کی طرح منسوخ کر کے آپ کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ قتل کے فتوے دیے جانے لگے بلکہ آج تک احمدیوں پر بعض ملکوں اور جگہوں پر ظلم و بربریت دکھاتے ہوئے قتل و غرت گری کی ایسی ہولناک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یا کی گئی اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا گیا جن کا اسلام کی حقیقت جاننے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور کبھی ان سے ایسی حرکتیں عمل میں آ ہی نہیں سکتی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حض علیہ علیہسلاۃسلام نے حالات اور مسیح موت کے آنے کے بارے میں کس طرح مختلف اشادات فرمائے ہیں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ کیوں مسیحمود کے آنے کی ضرورت ہے اور مسیح کو اس زمانے سے کیا خصوصیت آپ نے یہ نہیں فرمایا بہرحال میں نہیں آنا تھا زمانہ متقاضی تھا کہ کوئی آئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے اسرائیلی اور اسماعیلی دو سلسلوں میں خلافت کی مواصلت کا کھلا کھلا اشارہ کیا ہے جیسے عیسائد سے ظاہر ہے وعد اللہ اللہ ددینہ امن من کم و الصالحات کب مستخلاف اللہ من قبل آپ فرماتے ہیں کہ اسرائیلی سلسلہ کا آخری خلیفہ جو چودہیں صدی پر بعد حضرت موسا آیا وہ مسیح ناصری تھا مقابل میں ضرور تھا کہ اس امت کا مسیح بھی چودہ صدی کے سر پر آوے علاوہ ازیں اہل کشف نے ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا صاحب کشوف تھے انہوں نے اس صدی کو بے ستِ مسیح کا زمانہ قرار دیا ہے بہت سارے پرانے بزرگوں نے فرماتے ہیں جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ اہل حدیث کا اتفاق ہو چکا ہے کہ علامات صبرا کل اور علامات غبرہ ایک حد تک پوری ہو چکی یعنی بڑی اور چھوٹی علامات جو مسیح کے آنے کی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قدر ان کی غلطی ہے علامات جو بھی تھیں علاماتیں کل پوری ہو چکی ہیں یہ نہیں کہ کچھ حد تک بلکہ مسیح کے آنے کی جو علامات ہیں پوری ہو چکی ہیں فرماتے ہیں کہ بڑی علامت یا نشان جو آنے والے کا ہے وہ بخاری شریف میں یکسر السلیبہ و یکت الخنزیر لکھا ہے یعنی نزول مسیح کا وقت غلوہ نصارہ اور سلیبی پرستش کا زور ہے سو so کیا وہ وقت نہیں کیا جو کچھ پادریوں نے نقصان اسلام کو پہنچا چ... پادریوں سے اسلام... نقصان اسلام کو پہنچ چکا ہے اس کی نظیر آدم سے لے کر آج تک کہیں ہے ہر ملک میں تفریحہ پڑ گیا کوئی ایسا خاندان اسلامی نہیں کہ جس میں سے ایک آدھ آدمی ان کے ہاتھ میں نظر آ گیا ہو سو آنے والے کا وقت صلیب پرستی کا غلبہ ہے اب اس سے زیادہ کیا غلبہ ہوگا کس طرح درندوں کی طرح اسلام پر کیناوری سے حملے کیے گئے یہ الفاظ ہی وضاحت کر دیتے ہیں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ انگریزوں کا خود کاشتہ پود ان سے یہ فساوز ہو جاتا ہے کیا اسلام کا خود کاشتہ پودا ہے نہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا یا اسلام کے دفاع کے لیے اور اس کی برتری ثابت کرنے کے لیے میدان میں اللہ تعالی کی طرف سے اتارے گئے ہیں براہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی گروہ مخالفین کا ہے کہ جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت وحشیانہ الفاظ سے اور گالیوں سے یاد نہیں کیا اب اگر آنے والے کا یہ وقت نہیں تو بہت جلدی وہ آیا بھی تو سو سال تک آئے گا کیونکہ وہ وقت کا مجدد ہے وسیع ماؤ جس کی بے سب کا زمانہ صدی کا سر ہوتا ہے تو کیا اسلام میں موجودہ وقت میں اس قدر اور اس قدر اور طاقت ہے کہ ایک صدی تک پادریوں کے روزوں ولوے کا مقابلہ کر سکے غلبہ حد تک پہنچ گیا اور آنے والا آ گیا ہاں اب وہ دجال کو اقوام حجر سے ہلاک کرے گا کیونکہ حدیثوں میں آ چکا ہے اس کے اس کے ہاتھ پر ملتوں کی ہلاکت مقدر ہے نہ لوگوں کی یا اہل ملل کی تو ویسے ہی پورا ہوا یعنی مسیح محمدی نے آنا تھا اس نے دلال اور براہیم سے دلائل اور براہیم سے تمام دوسرے مذاہب پر اسلامی تعلیمات کی برتری ثابت کرنی تھی اور اسلامی تعلیم کو ہر مذو ملت پر اپنے برتری منوانے کے لیے پیش کرنا تھا ہزاروں غیر مسلم جو ہر سال جماعت عمدہ میں شامل ہوتے ہیں وہ آپ کے دیے ہوئے دلائل اور براہیم کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں <تصفح> پھر زمانے کے حالت اور مسیح موت کی ضرورت کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین قابل نہیں ہوتی تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ الٹا ذر اور نقصان ہوتا ہے اگر زمین اچھی نہ ہو بھنجر زمین ہو سخت زمین ہو تو نقصان ہی ہوتا ہے اس لیے آسمانی نور اترا ہے اور دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے اس کے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ یعنی اپنی زمینوں کو دلوں کی زمین کو اس قابل بناؤ تا ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جوہر قابل نہیں رکھتی وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پر تم بھی باوجود نور کی موجودگی کے تاریکی میں چلو اور ٹھوکر کھا کر اندھیرے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ اللہ تعالی یہ نہ ہو کہ تمہارا یہی حال ہو جائے کہیں کہ تاریکی ملے باوجود روشنی کے اور اندھیرے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مادرے مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے وہ نہیں چاہتا کی اس کی مخلوق ضائع ہو وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے مگر تم ان پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تزکیہ نفوذ سے کام لو جیسے زمین کو جب تک ہل چلا کر تیار جیسے زمین کے جب تک ہل چلا کر تیار نہیں کی جاتی تخم ریزی اس میں نہیں ہوتی اسی طرح جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے کی نفس نہیں ہوتا پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے اگر زمانے میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کے محف کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتی تو ہر جنا تھا تو پھر پڑتا تھا لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو مدوم کرنے کی فکر میں دائیں بائیں سے حملے ہو رہے ہیں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں مدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہیں تمام قومیں اسی خوشی میں اسی فکر میں آج تک یہی حال ہے کسی نہ کسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اور ابراہین اہمگیا میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف چھ کروڑ کتابیں تصنیف اور تلیفوں کو شائع کی گئی ہیں آپ کے زمانے کی بات ہے اس سے سوا سو سال پہلے بلکہ ڈیڑھ سو سال پہلے فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی چھ کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر اس وقت تعداد مسلمانوں کی چھ کروڑ تھی اب تو تقریباً پچاس ساٹھ کروڑ ہے بلکہ اس سے زیادہ فرمایا کہ اگر اسی زیادتی تعداد کو جو اب تک اس تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں تو تو بھی ہمارے مخالف نے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں جتنے مسلمان منگی تعداد اپنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اب تو مختلف ذریعوں سے میڈیا سے سوشل میڈیا سے انٹرنیٹ سے مختلف رائے سے اس سے ہی بڑھ چکا ہے یہ کام نئے نئے طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر مخالف ایک ایک کتاب ہر مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں ہندوستان کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا اور انا لہو لحافظ اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا مگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے مجھے افسوس اور رنج سمر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر بیاہ نعت بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کی فکر نہیں کرتے اتنی فکر بھی نہیں شادی بیاہ کے لیے فکر ہوتی ہے اور مجھے اکثر بار بار اکثر بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عیسائی عورتوں تک مرتے وقت لکھوں کا روپیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وسیعت کر جاتی ہیں اس زمانے میں مذہبی طرح رجحان تھا عیسائیوں کا تو عورتیں بھی قربانیاں کیا کرتی تھیں ان کی اور ان کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی اشاعت میں صرف کرنا تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں اس زمانے کا پھر نقشہ کھینچتے ہیں آپ ہزارہ ہاں لیڈیز مشنری گھروں اور کوچوں میں پھرتی ہیں عیسائی عورتیں تبلیغ کرتی پھرتی ہیں اور جس طرح بن پڑے نقد ایمان چھینتی پھرتی ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ پچاس روپیہ بھی شاد اسلام کے لیے وسیعت کر کے مرا ہو ہاں شادیوں اور دنیاوی رسوم پر تو بے حد اسراف ہوتے ہیں اور یہ اسراف تو آج کل بھی ہے جو خرچ تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں اسلام کی خدمت کے لیے نام نہاد ان کے بھی جو خرچے ہیں دنیاوی خرچوں کی نسبت میں کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے فرمایا اور قرض لے کر بھی دل کھول کر فضول خرچیاں کی جاتی ہیں مگر خرچ کرنے کے نہیں تو صرف اسلام کے لیے نہیں افسوس افسوس اس بڑھ کر اور مسلمانوں کی حالت قابل رحم کیا ہوگی مسلمانوں کی اکثریت کا آج بھی یہی حال ہے وہ کچھ بہتری بعض جگہوں پہ پیدا ہوئی ہے لیکن وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جتنا خرچ کیا جاتا ہے دین کے لیے اس کے کچھ ریشیل بھی نہیں ہے یہ اس وقت کے حالات تھے جب حضرت مسیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا اب اگر مسلمانوں کے ایک حصے کو مذہب کی ضرورت توجہ بھی پیدا ہوئی ہے جیسا کہ میں نے کہا تو صرف اس حد تک ہے کہ اسلام پر قائم رہنا ہے اس حد تک بہتری آئی ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام پہ قائم رہنا چاہتے ہیں کچھ حد تک مسجدیں بنوں نے بات کی اپنی لیکن اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے اور اگر کوئی نام نہاد کوشش ہے تو وہ شدت پسندی کی ہے کہ زبردستی ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے اس طرح مختلف گروہ بن چکے ہیں یا مسیح موت کی اور اس کی جماعت کی مخالفت کے لیے کوشش ہو رہی ہے بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے اب اگر اسلام دنیا میں پھیلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کے ذریعے ہی پھیلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے آنے والے مسیح اود کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کچھ نشانیاں بتائی تھی یہ نہیں کہ بغیر کسی نشانی کے دعویٰ کر دے گا وہ آنے والا چن کو اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آنے والے کا ایک نشان بھی ہے کہ اس زمانے میں ماہ رمضان میں خصوف و خصوف ہوگا چاند گرہن لگے گا اور سورج گرہن لگے گا اللہ تعالیٰ کے نشان سے چھٹھا کرنے والے خدا سے چھٹھا کرتے ہیں خصوف و خصوف کا اس کے دعوی کے بعد ہونا یہ ایک ایسا امر تھا جو افتراء اور بناوٹ سے بائی تر ہے اس کو افطرا نہیں کہہ سکتے اتفاق بھی نہیں کہہ سکتے دھوکہ بھی نہیں کہہ سکتے نمایا کہ اس سے پہلے کوئی خصوف و خوف ایسا نہیں ہوا یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو کل دنیا میں آنے والے کی منادی کرنی تھی چنانچہ اہل عرب نے بھی اس نشان کو دیکھ کر اپنے مذاق کے مطابق درست کہا ہمارے اشتہارات بطور منادی جہاں جہاں نہ پہنچ سکتے تھے وہاں وہاں اس خصوف و خصوف نے آنے والے کے وقت کی منادی کر دی یہ خدا کا نشان تھا جو انسانی منصوبوں سے بالکل پاک تھا خواہ کوئی کیسا ہی فلسفی ہو وہ غور کرے اور سوچے کہ جب مقرر کردہ نشان پورا ہو گیا تو ضرور ہے کہ اس کا مستاق بھی کہیں ہو یہ امر ایسا نہ تھا کہ جو کسی حساب کے مت ہو تو جیسا کہ فرمایا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی مدعی یہ ہو چکا ہو چکے گا اس ہو چکا ہوگا مہدی اور, م... کا اور مسیح کا تب یہ نشان ظاہر ہوگا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدم سے لے کر اس مہدی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اگر کوئی شخص تاریخ سے ایسا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور نشان یہ بھی تھا کہ اس وقت ستارہ جوسنین طلوع کرے گا یعنی ان برسوں کا ستارہ جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی وہ ستارہ جو مسیح ناسرک کے ایام یا برسوں میں طلوع ہوا تھا اب وہ ستارہ بھی طلوع ہو گیا جس نے یہودیوں کے مسیح کو اطلاع آسمانی طور سے دی تھی اسی طرح قرآن شریف کے دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ واضل اشار و اتلت وا عزل بہار سجرت واعظ نفوس و زبیجت واحض معودتت و سہیلت بے از ضم بن قطلت واحض صحف الشرت یہ ساری قرآن کریم میں پیش گوئیاں ہیں کہ وحشی اکٹھے کیے جائیں گے اس میں مختلف کی تشریح ہے یہ بھی ہے چڑیا گھر قائم ہو گئے یہ بھی ہے کہ تعلیم عام ہو کے دنیا میں پھیل گئی یہ بھی ہے کہ بعض مقامی لوگوں کو انہوں کو بعض قوموں نے حملہ کر کے ختم کر دیا سمندروں کے ملائے جانے کا بھی ہے لوگوں کے کٹ ملائے جانے کا بھی ہے اب آسان ترین طریقے رابطے ہو گئے ہیں اور اب تو ایک سیکنڈ میں دنیا سے ہر جگہ رابطے ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اور جو ظلم ہوتا ہے جس پہ اس کے حقوق مارے جاتے تھے قتل کی جاتی تھی وہ سوال کرے گی کس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے صحیفے نشر کیے جائیں گے پریس میڈیا ہے یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ زمانہ مسیحی موت کا زمانہ ہے اور قرآن شریف میں اس کی پیش موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اس زمانے میں اونچیاں بیکار ہو جائیں گی اعلیٰ درجے کی سواری اور با برداری جن سے صاحب کا ہوا کرتی تھی یعنی اس زمانے میں سواری کا انتظام کوئی ایسا عمدہ ہوگا یعنی مسیح کے زمانے میں کہ یہ سواریاں بیکار ہو جائیں گی اس سے ریل کا زمانہ مراد تھا اور اب تو ایک آپ کی پیش یہ بھی تھی تو اس کے مطابق تو اب ریل مدینہ اور مکہ کے درمیان بھی اب چل پڑی ہے یا پھیلا دی ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے وہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت سے ہے وہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں اوٹھنیاں حملدار کیسے رہ سکتی ہیں کیونکہ اشعار سے مراد حملدار اٹھنیاں ہیں پھر لکھا ہے کہ اس زمانے میں چاروں طرف نہریں نکالی جائیں گی اور کتابیں کثرت سے اشعد پائیں گی ورزی کے یہ سب نشان اسی زمانے کے متعلق تھے پھر فرماتے ہیں مزید دلیل دیتے ہوئے کہ جگہ اں مسی مبوسا اب رہا مکان کے متعلق سو یاد رہے کہ دجال کا خروج مشرق میں بتایا گیا ہے جس سے ہمارا ملک مراد ہے چنانچہ صاحب عجلکرامہ نے لکھا ہے کہ فتن دجال کا ظہور ہندوستان میں ہو رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ظہور مسیح اسی جگہ ہو جہاں دجال ہو پھر اس کا گاؤں کا نام قدر قرار دیا ہے جو قادیان کا مخفف ہے یہ ممکن ہے کہ یمن کے علاقے میں بھی اسلام کا کو کوئی گاؤں ہو اور فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یمن کے علاقے میں بھی اسلام کا کو کوئی گاؤں ہو کہا جاتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یمن حجاز سے مشرق میں نہیں ہے بلکہ جنوب میں ہے <تصفح> فرمایا کہ اس کے علاوہ خود کدا و قذر نے اس عاجد کا نام جو رکھوایا ہے تو وہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے. اس طرف رکھتا ہے کیونکہ غلام احمد قادیانی کے عدد بھائی صاب جمل پورے تیرہ سو نکلتے ہیں یہ جو حروف افجد کے نمبر بنتے ہیں اس کے حساب سے تیرہ سو نکلتے ہیں یعنی اس نام کا امام چودویں صدی کے آغاز پر ہوگا غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا پھر مزید اب نشانات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حوادث بھی ایک علامت تھی مختلف قسم کے ہفتے آئیں گی حادثات ہوں گے ہمایا کے حوالے سے صمابی نے قحت تعاون اور حیضہ کی صورت پکڑ لی تعاون وہ خطرناک عذاب ہے کہ اس نے گورنمنٹ تک کو زلزلے میں ڈال دیا اور اس زمانے میں یہ پانچ چھ سال رہا اور بڑی خوفناک تباہی پھیلائی اور اگر اس کا قدم بڑھ گیا اب جس وقت زمانے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا قدم بڑھ گیا تو ملک صاف ہو جائے گا اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا پھر فرماتے ہیں کہ عرضی حوادث لڑائیاں ہیں زلعزل تھے جنہوں نے ملکوں کو تباہ کر دیے اور زمینی لڑائیاں تو ابھی بھی اسی طرح جا رہی ہیں معمور میں اللہ کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ثبوت میں آسمانی نشان دکھا دکھاوے فرمایا کہ ایک لیک نام کا نشان کیا کچھ کم نشان تھا ایک کشتی کے طور پر کئی سال تک ایک شرط گدی رہی پانچ سال تک برابر جنگ ہوتا رہا طرفین نے اشتہار دیے عام شہرت ہو گئی ہر طرح مشہور ہو گیا لیک رام کے واقعہ کے مقابلہ ہو رہا ہے مسیم علیہ السلط سے ایسی شہرت کہ جس کی مثال بھی محال ہے پھر ایسا ہی واقعہ ہوا،, ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا کہ کیا اس کی کوئی اور نظیر ہے دھرم مہوتسو کے متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا زمان مضمون سب پر غالب رہے گا جن لوگوں نے اس و شان اور پروب جلسے کو دیکھا ہے وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسے میں غلبہ پانے کی خبر پیش اس وقت دینے کو اٹکل یا کیا آسنا تھا پھر آخر وہی وہ ہوا جیسے کہا گیا تھا جس کے آپ کی کتاب جو ہے اسلامی اصول کی فلاسفی اس کے بارے میں تھا اس بارے میں ایک اخبار اس زمانے کا جنرل و گہر آصفی کلکتہ ہے اس کا یہ بیان پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتا ہے کہ اگر اس جلسے میں حض مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کی روبرو ذلت و ندامت کا کشکا لگتا مگر خدا تعالی کی زبردست ہا... کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا بلکہ اس کو اس مضمون کے بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین مخالفین بھی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے بالا ہے اب یہ کوئی آمدی نہیں دکھنے والا بلکہ یہ غیر ہے لیکن مجبور ہوئے اور غیروں کے بھی حوالے دے رہے اور اس طرح کے بے شمار اخباروں نے لکھا پھر آپ معمورے لڑائی ہونے کی اشہادتیں پیش کرتے مزید فرماتے ہیں کہ غرض اس وقت میرے معمول ہونے پر بہت سی شہادتیں ہیں اول اندرونی شہادت دوم بیرونی شہادت سوم صدی کے سر پر آنے والے مجدد کے مجدد کی نسبت حدیث سے صحیح چہاروم انہ نانو ذکرہ و نزل و انا لہو لحافظ کا وعدہ وعدہ حفاظت اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں اور وصورۂ نور میں وعدہ استخلاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے بھی ذکر ہو گیا کے بعد اللہ اللہ امن و من کم و امل الصلحات اللہ استخل فنحوں فی العطم دینا من استخلاف کے موافق جو خلیفے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے اسی طرح قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلِ موسہ فرمایا گیا جیسے فرمایا انعصم رسولََََََََََ شاہدن علیہ کما ار صلاء فرعون رسولہ اور آپ مسیل موسیٰ استثناء کی پیشگوئی کے معافی بھی ہیں پیشگوئی یہ ہے بائبل میں پس اس مواصلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مشابعت اور مماثلیت تامہ ہے موسوی سلسلے کے خلفاء کا سلسلہ حفطثہ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا اور وہ حضرت موسا علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے اسی اس مواصلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ چودھویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مواصلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر قدم پر ہو بس اگر اللہ تعالیٰ اس ثمر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نامی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مواصلت بتباہ چاہتا تھا کہ چودویں صدی میں عیسوی بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو ورنہ آپ کی مواصلت میں اللہ ایک نقص اور ذوف ثابت ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مواصلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت رکھ کر دکھایا کہ مسیل موسا موسا سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہے یعنی آ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تر ہیں روماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توراید کو پورا کرنے آئے تھے اسی طرح پر محمدی سلسلے کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کی احیاء کے کے لیے آیا ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے تعلیم پھیلانے کے لیے آیا ہے قرآن کریم کی اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کے علاقے ہے پھر ہم آپ فرماتے ہیں مزید اس بارے میں کہ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تھا یعنی دین اپنے کمال کو پہنچ گیا اور نعمت اپنی اپنے امتحا کو پہنچ گئی جہاں تک پہنچ سکتی تھی تو اس کی دو صورتیں ہیں اول تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت تکمیل ہدایت آپ فرماتے ہیں تکمیل ہدایت من کل الوجو آپ کی آمد اول سے ہوئی ہدایت کی تکمیل ہوئی آذ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے شریعت اترنے سے اور تکمیل اشاعت ہدایت اس کی ہدایت کی جو شریعت کی اشاعت ہونی ہے وہ آپ کی آمد ثانی سے ہوئی کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرینہ منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بےثت اور ہے اور یہ بےثت بروزی رنگ میں ہے ایک ضلع ہے جو اس اس وقت ہو رہی ہے پس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے ذریعے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں چھاپا خانوں کی کثرت ہے پریس شمار ہے اور آئے دن اس میں نئی نئی باتوں کا پیدا ہونا زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں پریس میں بھی ڈاک خانوں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے ڈاک ہونا ڈاک خانوں تار برقیوں ریلوں جہازوں کا اجراء اور اخبارات کی اشاعت ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا بس یہ ترقیاں بھی دراصل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں کیونکہ اس سے آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جز تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے <تصفح> اور فرماتے ہیں کہ اب ان تمام امور کو ایک جا کر کے دانش مند غور کرے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ سرسری نگاہ سے اسے رد کر دیا جائے یا یہ کہ اس پر پورے غور اور فکر سے کام کیا جائے جو کچھ ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ صدی کے سر پر ہے یا نہیں اگر ہم نے ہم نہ آتے تب بھی ہر ایک عکل اور خدا ترس کو لازم تھا کہ وہ کسی آنے والے کی تلاش کرتا کیونکہ صدی کا سر آ گیا تھا اور اب تو جب کہ بیس برس گزرنے کو ہیں اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت تھی موجودہ فساد اپنی جگہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اس کی اصلاح کے لیے آنا چاہیے فرمایا کہ عیسائیت نے وہ آزادی اور بے قیدی پھیلائی ہے جس کی کوئی حادی نہیں اور مسلمانوں کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوا ہے اسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ حق معلوم کرنے کے ذریعہ کیا ہونا چاہیے کس طرح حق معلوم کرو فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگیں کہ وہ ان پر حق کھول دے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب اور ضد سے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا چالیس دن نہیں گزریں گے کہ اس پر حق کھل جائے گا مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں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 اضطل ہو کہ حضرت وسیم علیہ السلام کے بارے میں مختلف والے جو اپنے مختلف جگہوں پر پیش نما وہ پیش کرتا ہوں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب مخالفت ترقی کرتی ہے تو جماعت کو بھی ترقی حاصل ہوتی ہے اور جب مخالفت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معجزانہ تعداد اور نسلتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اسی لیے حضرت وسیم علیہ السلط اسلام کی خدمت میں حضر اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضر اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی دوست یہ ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں بڑی مخالفت ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ تمہاری ترقی کی علامت ہے جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں جماعت بھی بڑھتی ہے کیونکہ مخالفت کے نتیجے میں کئی ناواقف لوگوں کو بھی سلسلہ سے واقف ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ ان کے دل میں سلسلے کی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو صداقت ان کے دلوں کو مول لیتی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک دوست حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی بیعت لینے کے بعد حضرت مسیمۃ علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے تبلیغ کی تھی وہ بے ساختہ کہنے لگے کہ مجھے تو مولوی صنا اللہ صاحب نے تبلیغ کی ہے جو بڑے مخالف تھے حضرت مسیم السلام کے حضر مسم علیہ السلام نے حیرت فرمایا وہ کس طرح کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں مولوی صاحب کا اخبار اور ان کی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور میں ہمیشہ دیکھ دیکھتا کہ ان میں جماعت احمد کی شدید مخالفت ہوتی تھی ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں خود بھی تو اس سلسلے کی کتابیں دیکھوں جو اتنی مخالفت ہو رہی ہے کتابیں نہ دیکھوں حضرت مسلم علیہ السلام نے لکھا کیا ہے ان میں کیا لکھا ہے اور جب میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو میرا سینہ کھل گیا اور میں بیعت کے لیے تیار ہو گیا تو مخالفت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے الہی سلسلے کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو ہدایت میسر آ جاتی ہے حضرت مسیم علیہ السلام کی مخالفت کے حوالے سے کہ امبیا کس طرح اپنی مخالفت پر رد عمل دکھاتے ہیں حضرت اور علیہ السلام اس بارے میں کس طرح بیان فرمایا کرتے تھے اب لکھتے ہیں پہلے تو مثال دی ہے کہ مصری حکومت کی پرانے زمانے کی مصری حکومت اپنے زمانے میں نہایت نامور حکومت تھی اور اس کا بادشاہ اپنی طاقت وت پر ناد رکھتا تھا فرآون تھے وہاں کے ایسے بادشاہ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی مگر باوجود اس کے جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو گو بادشاہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی مٹا دیا جائے گا اور تمہاری قوم کو بھی مگر حضرت موسا علیہ السلام باز نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو پیغام مجھے خدا نے دنیا کے لیے دیا ہے وہ میں ضرور پہنچاؤں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی فرماتے ہیں کہ یہی حال حزتیسہ علیہ السلام کا تھا یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایسی ہی حالت ہم نے حضرت وسیم علیہ السلام کی دیکھی ہے ساری قومیں آپ کی مخالف تھیں حکومت بھی ایسے رنگ میں آپ کی مخالف ہی تھی وہ آخری زمانے میں یہ رنگ نہیں رہا تھا کچھ کمی ہو گئی تھی مخالفت میں بہرحال حال قومیں آپ کی مخالف تھیں تمام مذاہب کے پیرو آپ کے مخالف تھے مولوی آپ کے مخالف تھے جن کے گدی نشین آپ کے مخالف تھے عوام آپ کے مخالف تھے اور امرا اور خواص بھی آپ کے دشمن تھے غیر اس چاروں طرف مخالفت کا ایک طوفان گرپا تھا لوگوں نے آپ کو بہت کچھ سمجھایا بعض نے دوست بن بن کر کہا کہ آپ اپنے دعووں میں کسی قدر کمی کر دیں بعض نے کہا کہ اگر آپ فلاں فلاں بات چھوڑ دیں تو سب لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ نے ان میں سے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ اپنے دعوے کو پیش رماتے رہے اس پر شور ہوتا رہا ماریں پڑتی رہیں قتل ہوتے رہے مگر باوجود ان تمام تکالیف کے ابھی اب تک جاری ہیں اور باوجود اس کے کہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے دنیا سے تھا جس کا مقابلہ کرنے کی ظاہری سامان کے لحاظ سے آپ میں قتل طاقت نہ تھی پھر بھی آپ نے اپنے مقابلے کو جاری رکھا بلکہ مجھے خوب یاد ہے اور مسلم لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے متعدد بار حضرت مسیم علیہ السلام سے سنا کہ نبی کی مثال تو ویسی ہی ہوتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک پاگل عورت رہتی تھی جب بھی وہ باہر نکلتی چھوٹے چھوٹے لڑکے اکٹھے ہو کر اسے چھیڑنے لگ جاتے اس کے ساتھ مذاق مذاق کرتے اسے تنگ کرتے اسے بار بار تنگ کرتے وہ بھی مقابلے میں ان لڑکوں کو گالیاں دیتی اور بدعائیں دیتی آخر ایک دن گاؤں والوں نے واپس میں مشورہ کیا کہ عورت مظلوم ہے اور ہمارے لڑکے اسے نہ تنگ کرتے رہتے ہیں مظلومیت کی حالت میں یہ انہیں بد دعائیں دیتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعائیں کوئی رنگ لائیں کوئی ہو جائیں کہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو روک لیں تاکہ نہ وہ اسے تنگ کریں اور نہ یہ بد دعائیں دے چنانچہ اس مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل سے سم... سب گاؤں والے اپنے لڑکوں کو گھروں میں بند رکھیں اور انہیں باہر نہ نکلنے چنانچہ دوسرے دن سب لوگوں نے اپنے لڑکوں سے کہہ دیا کہ آج سے باہر نہیں نکلنا اور مزید احتیاط کے طور پر انہوں نے باہر کے دروازوں کی زنجیریں لگا دی تارے لگا دی جب دن چڑھا اور وہ پاگل عورت ہسبِ معمول اپنے گھر سے نکلی تو کچھ عرصے تک وہ ادھر ادھر گلیوں میں پھرتی رہی کبھی ایک گلی میں جاتی ہے اور کبھی دوسری گلی میں مگر اسے کوئی لڑکا نظر نہ آتا پہلے تو یہ حالت ہوا کرتی تھی کوئی لڑکا اس کے دامن کو گھسیٹ رہا ہے کوئی اسے چٹکی کاٹ رہا ہے کوئی اسے دھکا دے رہا ہے کوئی اس کے ہاتھ ہاتھوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کوئی اسے مذاق کر رہا ہے مگر آج اسے کوئی لڑکا دکھائی نہ دیا دوپہر تک تو اس انزار, اس نے انتظار کیا مگر جب دیکھا کہ اب تک کوئی بھی لڑکا اپنے گھر سے نہیں نکلا تو وہ دکانوں پر گئی اور ہر دکان پر جا کے کہتی تھی کہ آج تمہارے تمہارا گھر گر گیا بچے مر گئے ہیں آخر ہوا کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے تھوڑی دیر کے بعد جب اس طرح, اس طرح اس نے ہر دکان پر جا کر کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ گالیاں تو اس طرح بھی ملنی ہیں ملتی ہیں اور اس طرح بھی چھوڑو بچوں کو ان کی قید ان کو کیوں قید کر رکھے آپ یہ حقائق بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ اسلام کا حال بھی اپنے رنگ میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے دنیا ان کو چھیڑتی ہے تنگ کرتی ہے ان پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے اور اس قدر ظلم کرتی ہے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک طبقے کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ ظلم سے کام لے رہے ہیں انہیں نہیں چاہیے کہ ایسا کریں مگر فرمایا وہ بھی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے جب دنیا ان کو نہیں ستاتی تو وہ خود اس کو جھنجھوڑتے اور بیدار کرتے ہیں تاکہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہو ان کی باتوں کو سنیں چاہے وہ کسی طرح سنیں مخالفت میں بھی اچھے لوگ نکل آتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ مولوی محمد حسین سب بٹالوی جو حضرت مسیمۃسلات والسلام کے جوانی کے دوست اور آپ سے تعلق رکھنے والے تھے اور جو ہمیشہ آپ کے مضامین کی تعریف کیا کرتے تھے انہوں نے اس دعوے کے مان بعد آپ کے دعوے کے معان بعد یہ کی اعلان کیا کہ میں نے ہی اس شخص کو بڑھایا تھا اور اب میں ہی اسے تباہ کر دوں گا اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی جیسا معزز اور بار وسوخ انسان کسی کے متعلق یہ کہے کہ میں اسے تباہ کر دوں گا اور پھر وہ تباہ بھی نہ ہو یقیناً ایسا زور والے انسان تھے کہ جب کہتے تھے وہ کر بھی سکتے تھے پھر حضرت مسیم علیہ السلام کے اپنے رشتہ داروں نے بھی اعلان کر دیا بلکہ بعض لوگوں نے بعض رشتہ داروں نے حضرت وسیم علیہ السلام کے اخبارات میں یہ اعلان بھی چھپا دیا کہ اس شخص نے دکانداری چلائی ہے اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح ساری دنیا کو انہوں نے بد گمان کرنے کی کوشش کی پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہوش کی بات ہے کہ بہت سے کام کرنے والے لوگوں نے جو ذمہ دار انتظام میں کمی کہلاتے ہیں آپ کے گھر کے کاموں سے انکار کر دیا بالکل جو آپ کے ملازم تھے انہوں نے بھی کام سے انکار کر دیے اس کے محرک دراصل ہمارے رشتہ دار ہی تھے غرض اپنوں اور بیگانوں نے مل کر آپ کو بٹانا اور آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہا لیکن ہوا کیا آج آپ کا نام دنیا کے دو سو بارہ ممالک میں لیا جاتا ہے ابھی صداقت نہیں آپ کی طور کیا ہے پھر ایک اور نشانے سے طاقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیم و علیہ السلام کو ہمارے اندر پیدا کیا اور آپ کا وجود ہمارے لیے آیات مبینات بن گیا جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھا اس کو قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر آ گئی اور کوئی چیز اس کے اس کو اسلام سے ہٹانے والی نہ رہی حضرت وسیم علیہ السلام پر جب کرم دین بھی والا مقدمہ ہوا تو مجسٹریٹ ہندو تھا آریوں نے اسے برغلایا اور کہا کہ وہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کو ضرور کچھ نہ کچھ سزا دے اور اس نے ایسا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ بات سنی تو ڈر گئے وہ حضرت مسیمۃ علیہ السلام کی خدمت میں گرداسپور حاضر ہوئے جہاں مقدمے کے دوران میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ حضور بڑے فکر کی بات ہے آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے اس وقت حضرت سسم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خواجہ صاحب خدا کے شیر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے میں خدا کا شیر ہوں تو مجھ پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ مجسٹریٹ تھا جن کی عدالت میں یکے بعد دیگر مقدمہ پیش ہوا اور ان دونوں کو فرماتے ہیں دو مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت میں یکے بعد دیگرے ان قدمہ پیش ہوا اور ان دونوں کو بڑی سخت سزا ملی ان میں سے ایک تو معطل ہوا جو آپ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اور ایک کا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا اور وہ اسی غم میں نیم پاگل ہو گیا اس پر اس واقعے کا اتنا اثر تھا مسلم عورت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دہلی جا رہا تھا کہ وہ لدھیانہ کے اسٹیشن پر مجھے ملا اور بڑے الحاظ سے بڑی اجازت سے بڑے درد سے کہنے لگا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق دے مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور میری حالت ایسی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں اب فرمایا کہ میں کہا کہ اب میرا ایک بیٹا ہے دعا کریں ایک بیٹا تو مر گیا اب ایک بیٹا اور ہے میرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے دونوں کو ہی تباہی سے بچائے جو ہم نے حضم مسلم الم سے کیا تھا اب لکھتے ہیں کہ غرض حضر علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے شعر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے اور آریوں کو ان کے مقصد میں ناکام ہوئی پھر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ الصلاۃ و کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ ایک دوست تھے آپ کے ایک دوست تھے جو مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھی دوست تھے ان کا نام نظام الدین تھا انہوں نے سات حج کیے تھے بہت ہنس ہنسموں کو خوش مزاج تھے چونکہ وہ حضرت مسیم علیہ الصلاۃ و اور مولوی محمد حسین بٹالوی دونوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اس لیے جب حضرت مسیم علیہ السلام نے دوا معمولیت کیا اور مولو محمد حسین صاحب بٹالوی نے آپ پر کفر کا خطوہ لگایا تو ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ ان کو حضرت مسیم علیہ السلام کی نیکی پر بہت یقین تھا وہ لدھیانہ میں رہا کرتے تھے اور مخالف لوگ جب حضرت مسیم و علیہ السلط کے خلاف کچھ کہتے تو وہ ان سے جھگڑ پڑتے اور کہتے کہ تم پہلے حضرت مرزا صاحب کی حالت تو جا کر دیکھو وہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے اور میں نے ان کے پاس رہ کر دیکھا ہے کہ اگر انہیں قرآن مجید سے کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ فریب ہرگز نہیں کرتے کبھی دھوکے دھوکہ نہیں کرتے اگر انہیں قرآن کریم سے سمجھا دیا جائے گا تو ان کا دعوی کہ ان کا دعویٰ غلط ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائیں گے بہت دفعہ وہ لوگوں کے ساتھ اس عمل اور کہا کرتے تھے کہ جب میں کاتین جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح اپنے دعوے سے توبہ نہیں کرتے میں قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں گا اور جس وقت میں قرآن کی کوئی آیت حدطیثیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کے متعلق بتاؤں گا وہ فوراً مان جائیں گے کہنے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ قرآن کی بات سن کر پھر کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا کرتے آخر ایک دن انہیں خیال آیا اور لدھیانہ سے قادیان پہنچے آتے ہی حضرت وسیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور قرآن سے انکار کر دیا ہے حضم علیہ السلاۃ والسلام فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے قرآن کو تو میں مانتا ہوں اور اسلام میرا مذہب ہے کہنے لگے کہ الحمد میں لوگوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ وہ قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتے پھر کہنے لگے کہ اچھا اگر میں قرآن مجید سے سینکڑوں آیتیں اس عمر کے ثبوت میں دکھا دوں کہ حضرت حضطیثہ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں تو کیا آپ مان جائیں گے حضم وسیم علیہ السلاۃ والسلام فرمایا سینکڑوں آیات کا تا تت... ذکر ہے اگر آپ ایک ہی آیت مجھے ایسی دکھا دیں گے تو میں مان لوں گا کہنے لگے الحمد للہ میں لوگوں سے یہی بحث کرتا آیا ہوں کہ حضر مرزا صاحب سے منوانا تو کچھ مشکل بات نہیں ہے یوں ہی لوگ شور میں چاہتے ہیں پھر کہنے لگے اچھا سینکڑوں نہ صحیح میں اگر سو آیتیں ہی حیات مسیح کے ثبوت میں پیش کر دوں تو کیا آپ مان لیں گے آپ نے فرم, نے فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی آیت ایسی پیش کر دیں گے تو میں مان لوں گا قرآن مجید کی جس طرح سو آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ضروری ہے ایک یا سو آیتوں کا سوال ہی نہیں کہنے لگے اچھا سونا صحیح پچاس آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو کیا آپ کا وعدہ رہا کہ آپ اپنی بات چھوڑ دیں گے حضرت مسیم علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تو کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک ہی آیت پیش کریں میں ماننے کے لیے تیار ہوں اب حضرت وسیم علیہ السلط اسلام جوں جو اس عمل کو بخودی کا اظہار کرتے جائیں انہیں شبہ ہوتا جائے کہ شاید اتنی آیتیں قرآن میں نہ ہوں آخر کہنے لگے اچھا دس آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو پھر ضرور مان جائیں گے حضور مسلم علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا میں تو اپنی پہلی بات بات پر قائم ہوں آپ ایک آیت ہی پیش کریں کہنے لگے اچھا اب میں جاتا ہوں چار پانچ دن تک آؤں گا اور آپ کو قرآن سے ایسی آیتیں دکھلا دوں گا ان دونوں مولو محمد حسین صاحب بٹالوی لاہور میں تھے اور خلیفہ اول بھی وہیں تھے اور مولگی محمد حسین بٹالوی سے اس وقت مباحثے کے لیے شرائط کا تصویہ ہو رہا تھا جس کے لیے آپس میں خط و دعوت بھی ہو رہی تھی مباحثے کا موضوع وفات مسیح تھا مولگی محمد حسین صاحب بٹالوی یہ کہتے تھے کہ چونکہ قرآن مجید کی مفسر حدیث ہے اس لیے جب حدیثوں سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو قرآن مجید کی بات سمجھی جائے گی اس لیے حدیثوں کی روح سے وفات تو حیات مسیح پر بیس ہونی چاہیے اور حض مولوی صاحب فرماتے تھے کہ قرآن مجید حدیث پر مقدم ہے اس لیے بحر صورت قرآن سے اپنے مدعا کو ثابت کرنا ہوگا اس پر بہت دنوں بحث رہی اور بحث کو مختصر کرنے کے لیے یعنی اور اس لیے کہ تا کسی نہ کسی طرح مولوی ہوں سینسر بٹوالی سے موایسہ ہو جائے خلیفہ اول اس کی بہت سی باتوں کو تسلیم کرتے چلے گئے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور مول محمد السلم بہت خوش تھے کہ جو شرائط میں منوانا چاہتا ہوں وہ مان رہے ہیں اس دوران میں میاں نظام الدین صاحب بھی وہاں پہنچے حضرت وسیم علیہ السلام سے جب رخصت ہوئے تو ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہم تمام پیسے بند کر دو میں حضرت مرزا صاحب سے مل کر آیا ہوں اور وہ بالکل توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں میں چونکہ آپ کا بھی دوست ہوں اور حضرت مرزا صاحب کا بھی اس لیے مجھے اس اختلاف سے بہت تکلیف ہوئی ہے میں یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت میں نیکی ہے اس لیے میں اس کے پا... ان... ان کے پاس گیا اور ان سے وعدہ لے کر آیا ہوں کہ قرآن سے دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے متعلق دکھا دی جائیں تو حیاتِ مسیح علیہ السلام کے قائل ہو جائیں گے آپ مجھے ایسی دس سہایتیں بتلا دیں مول محمد حسین صاحب بٹالوی کی طبیعت میں مسلم اور دیکھتے ہیں بڑا غصہ تھا وہ بہت جلد باز تھے وہ کہنے لگے اپنے دوست کو کہ کمبخت تو نے میرا سارا کام خراب کر دیا میں دو مہینے سے بحث کر کے ان کو حدیث کی طرف لایا تھا اب تو پھر قرآن کی طرف لے گیا میاں نظام الدین کہنے لگے اچھا تو دس آئے بھی آپ کی گائڈ میں نہیں ہیں وہ کہنے لگا کہ تو جاہل آدمی ہے تجھے کیا پتا کہ قرآن کا کیا مطلب ہے جب یہ باتیں کہہ دیں میاں نظام الدین کو مولوی صاحب نے تو وہ کہنے لگے اچھا تو پھر جدر قرآن ہے ادھر ہی میں بھی ہوں یہ کہہ کر رکا قادیانہ آئے اور انہوں نے حضرت وسیم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس طرح ان کی بیعت کا واقعہ تھا حضرت السلام لکھتے ہیں دیکھو قرآن پر حضرت مسیم علیہ السلام کو کس قدر اعتماد تھا اور آپ کتنے وسوخ سے فرماتے تھے کہ قرآن آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ قرآن کا حضرت مسیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے یا اس کا جماعت احمد سے صرف تعلق ہے قرآن تو سچائی کی راہ دکھائے گا اور جو فریق سچ پر ہوگا اس کی حمایت کرے گا حضرت مسیمہ علیہ السلام کو چونکہ یقین تھا کہ آپ حق پر ہیں اس لیے قرآن بھی آپ کے ساتھ تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی دعویٰ قرآن کے مطابق نہ ہو تو میں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں اس کا مطلب یہ مطلب مرکز نہیں کہ حضر وسیم علیہ السلام کو اپنے دعوی کے متعلق و شبہ تھا بلکہ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ قرآن میں جی تصدیق ہی کرے گا یہ امید ہے جس نے ہمیں دنیا میں کامیاب کر دیا ہے اور یہ آج بھی ہماری کامیابیوں اور حضرت وسیم علیہ السلّۃ و کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ ہے اور یقین قرآن ہمارے ہی ساتھ ہے حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقین یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے دنیا اس کو دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مسیح مود ہو کر آیا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کر دو مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی براہین احمد فرما دیا ہے صدق اللہ رسول و وہ کانا وادن و کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ سچ ہوا اور خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے میں جو گزشتہ جمعے کو نیوزی لینڈ میں واقع ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں گزشتہ جمع کہنا تھا لیکن وہ آخر میں لین سے نکل گیا بہرحال اس کے بعد ایک میں نے پریس ریز دلوا تھی جہاں جماعت کی طرف سے اس پہ اظہار افسوس کیا گیا تھا کئی بے گناہ اور معصوم اور بچے مذہبی اور قومی منافرت کی بھیڑ چڑھ گئے اور شہید کیے گئے اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے رحم کا سلوک فرمایا ان سے اور ان کے لوائقین کو صبر اتاف رمائے اس موقع پر کچھ باتیں بعد میں بھی آ گئیں پر نہ بیان کرنا فائدہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے اور خاص طور پر وزیر نے جن اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اور حکومت کے فرائض ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے وہ بھی اپنی مثالات ہیں کاش کے مسلمان حکومتیں بھی اس سے سبق لیں اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والی ہوں عوام نے بھی پورا ساتھ دیا وہاں کے سنایا ہے کہ آج جمعہ کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جمعہ کے وقت میں مسلمانوں سے یکچہتی کے سلوک کے طور پر ان کی اذان کا ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اذانیں بھی دی جائیں گی غیر مسلم عورتوں نے عیسائی عورتوں نے بھی یکجحتی کے اظہار کے طور پر سر کو اسکارف اور دوپٹہ لینے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے ان کو سچائی اور حق پہچاننے کی بھی توفیق فرمائے وہاں جو لوگ مسلمان تھے مسجد میں بہت سے ان میں سے ایک خاتون جن کو اس قاتل نے ظالم قاتل نے شہید کیا ایک خاتون کا ٹی وی بھیڑا آ رہا تھا اور غیر معمولی صبر اور حوصلہ دکھایا اس نے ان کا خامن بھی اور اکیس سالہ نوجوان بیٹا بھی اس کے بھیڑ چڑھ گئے اور وہ اس طرح کے لوگوں کو مدد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی ہے تو بہرحال ایک نیکی کی خاطر اور نیک مقصد کی خاطر جان دی اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک فرمائے انتہائی کا آپ لفسوس واقع ہے اور وہاں کے مسلمانوں نے تو بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے اور یہی ایک مسلمان سے توقع کی جا سکتی ہے اور یہی ایک اظہار ہے جو مسلمان کو کرنا چاہیے لیکن بادشاہ گروہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے حالانکہ انتہائی غلط چیز اس طرح پہ دشمنیاں چلتی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ کرے اسلام کے اندر جو شدت پسند گروہ ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو اسلام کی حقیقی اور خصول تعلیم دنیا میں پھیلے اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اکثریت ان کی بلکہ تمام ہی زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں اور تاکہ پھر ایک ہو کر دنیا میں اسلام کی حقیقی اور خصول تعلیم کو پھیلایا جا سکے کے علاوہ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا ہے جنازہ مولانا خرشید احمد انور صاحب کا جو قادیان میں وکیل المال تھے طریق جدید کے انیس مارچ کو تہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے انا اللّہ و نا اللہ راجم اللہ تعالیٰ خوبصورت سے موسی تھے ایک لمبے عرصے سے کینسر کی وجہ سے علیل تھے لیکن بڑے صبر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ نے اس بیماری کا سامنا کیا اس بیماری کو برداشت کیا شدید بیماری اور کمزوری کے باوجود اپنے فرائض منصوبے کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی باقاعدگی سے دفتر آتے بلکہ اپنے وقف کو آخر دم تک آسن رنگ میں جس تک کوشش ہو سکتی تھی نبھانے کوش کی کوشش کی بلکہ حق ادا کر جو حق جس حق ادا کرنا چاہیے تھا میں سوچتا ہوں وہ حق ادا کیا مرحوم عبدالعظیم صحیح رویش کا عتیان اور عیسہ کے گن صاحبہ کے بیٹے تھے اور پنڈی بھٹیاں سے ان کا تعلق تھا ان کے خاندان میں سب سے پہلے انہی کو کبولی احمد کی توفیق نصیب ہوئی بیت کے بعد یعنی ان کے والد کو بیت کے بعد آپ کے دادا نے نہیں خوشید انور صاحب کوئی بیعت کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی شدید مخالفت کی اور زود کو کیا پھر انہوں نے کادیان کی اور یہیں مستقل قیام کیا بچپن کا کے ماحول میں بزرگ صحابہ اور دربیش نے قادیان کی صورت میں گزرا میٹرک تعلیم اسلام اسکول کادیان سے کیا پھر مدرسہ آف میں داخلہ لیا انیس سو میں مدرسہ اہمدیہ کا ادھیان سے مولوی فعادل کا امتھیان پاس کیا اور مدرسہ اہمدیہ کا ادھیان نہیں پہلا تقرر بحیثیت ٹیچر کے ہوا اس کے بعد انیس سو بیاسی میں مینیجر بدر مقرر ہوئے کچھ عرصہ ایڈیٹر بدر بھی رہے انیس سو نواسی میں ایٹی نائن میں بحثیت ناظم ارشاد وفید قادیان خدمت کی توفیق پائی اسی طرح نائب نازر ارشاد صدر مجلس مقدمام الحمدیہ بھارت نائب ناظر فیط المال آمد کے طور پر بھی خدمت تفریق پائی دو ہزار میں انہیں میں نے وکیل المال تاریخ مقرر کیا تھا اور اس عہدے پر یہ وفات تک بڑے آسان میں انجام دیتے رہے اسی طرح کئی اہم مرکزی کمیٹیوں کے صدر و ممبر بھی رہے انتظامی صلاحیت میں بڑی اچھی تھی اور مشاشت کلوی اور جہاں فشانی سے اپنے فرائض کو بڑی اچھی طرح انجام دیتے تھے چندہ تاریخ دی بھارت کی پوزیشن کو انہوں نے مستحکم کیا بڑی کوشش کی انہوں نے اور بہت پیچھے تھا اللہ کے فضل سے بڑا آگے لے آئے قربانیوں کے لحاظ سے سلسلے کے پیسے کا درد رکھنے والے تھے اور بڑی احتیاط سے خرچ کیا کرتے تھے علمی صلاحیت بھی کمال تھی آپ کے مضامین بڑے عمدہ ہوتے تھے سال ہاں سال تک اخبار بدر قادیان کی کامیاب ادارت کی توفیق پائی اخبار اخبار بدر میں آپ کے ادارے دینی معلومات سے پور اور اردو کی فساد ولاغوں سے بھرپور ہوتے تھے حیدرآباد دکن میں ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا تعمیر ملت ادارت تعمیر ملت مقابلہ کراتا تھا آدر سلسیرت پر اور وہاں بھی ایک دفعہ میں مضمون لکھا تھا اور پہلا انعام حاصل کیا چالیس سال پرانی بات ہے جوانی کی بات ہے محروم بہت سی خوبیوں کے حامل وجود تھے ملنساری مہمان نوازی انتھک محنت نمایاں وسط تھے ان کے جلسہ سلانا سے قبل بڑی لگن کے ساتھ مہمانوں کی آمد کی تیاری کرتے تھے محدود وسائل ہونے کے باوجود بہت عمدگی سے مہمان نوازی کا انظام کرتے بڑے سائے پر رائے تھے غریبوں کے ہمدرد تھے اور افسران بالا کے انتہائی متی خلافت سے گہری وابستگی تھی آپ کا عرصہ خدمت قریب باون سال سے پھیلا ہوا ہے آپ کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹے ہیں اور ایک بیٹے یہاں تھے ہیں اور چار ایک بیٹی ان کی امریکہ میں ہیں ابھی ہی کا گیان میں ان کے دماد خالد احمد دین صاحب نے لکھا کے بیماری کے دنوں میں ان کو آرام کرنے کے لیے میں کبھی کہتا تو آپ یہی جواب دیتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں آخر دم تک خدمت کرتے ہوئے اللّہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور اس کو انہوں نے نبھایا اور ان کے نائب نائب صدر مجلس طریقے لکھتے ہیں ان کا تعلق طالب علمی کے زمانہ سے تعلق تھا خاکسار کے ساتھ اور مختلف واقعے پر ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بحثیت نائب ناظر بیت المحلہ اس سک مسعود نے خاکسار کے ساتھ ایک لمبے عرصہ تک نایب اندگی سے کام کیا نایب اطاط گزار محنتی بیان دزار تھے اور مالی معاملات تو بڑی گہری نظر رکھنے والے تھے تاج جدید کا بجٹ جب ان کو چارج دیا گیا ہے مال کا چند لاکھ تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں میں چلا گیا دوسرا جنازہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی ذکیاں جاری رکھنے کی توسیع کتاف آئے دوسرا جنازہ ہے طاہر حسین منشی صاحب نائب امیر فجی کا جو پانچ مارچ کو بہتر سال کی عمر میں وفات پا پاگۂ فرجی جماعت کے ترینہ خاتم تھے بڑے لمبا عرصہ ان کو نائب امیر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی بہت نیک دعا گو مخلص اور با وفا بزرگ انسان تھے اللہ تعالیٰ سے موسی تھے حصہ جائیداد اپنی زندگی میں ادا کر دیا تھا عثمان گان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی یادگار چھوڑی ہیں یہ دونوں بچے اہم ہی نہیں ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فجی کے تعلیمی شعبہ میں بہت نام کمایا کالج کے پرنسپل رہے منسٹری آف ایجوکیشن میں س... سیکنڈری پرنسپل ایجوکیشن آفیسر رہے بعد جہاں ترقی ہوئی تو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ہو گئے اور اسی پوسٹ پر انیس سو میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی پھر ان کو گورنمنٹ نے دوبارہ لی امپلائی کر لیا اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ٹوکن بنا دیا کچھ عرصہ تک غرایہ پھر بیماری کے بعد اس سے فراغت ہو گئی قبول احمد کے بارے میں حامد حسین صاحب صدر جماعت نسر وانگا بیان کرتے ہیں کہ منشی صاحب کی پہلی پوسٹنگ انیس سو اٹھاسٹھ میں نسر وانگا پرائمری سکول میں ہوئی تو میں اس سکول کا سیکریٹری تھا جو میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہم اکثر وقت اکٹھا گزارتے تھے کہتے ہیں کہ جماعت کے خلاف ہونے کے باوجود وہ احمد کی بات سنتے تھے اور بحث بھی کرتے تھے اور جب وہ سنیوں میں سے تھے بیک گراؤنڈ کی سن تھی منشی صاحب کی اور جب وہ اپنے مولوق بحث کے لیے بلاتے تو انکار کر دیتے تھے جس پر ان کو بہت افسوس ہوتا تھا بعض دونوں اللہ تعالی نے ان کو بہت فضل کیا اور ان کو امام وقت مارنے کی توفیق دی حامد حسین صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ ان, ان کا احسان کا کس طرح اتارنے کی توفیق ملی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ منشی صاحب قدیان سے ہو کر لوٹے تو مجھے بتایا کہ میں نے بیت ال دعا میں آپ کے لیے بہت دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے سے اس مقام پہنچایا یعنی ان کے ذریعے سے احمدی قبول کرنی توفیق ملی تو بیت ال دعا میں گئے تو ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اس شخص نے مجھے بہت احسان کیا موسم کے لیے ایسی دعا کا خیال ہے جو کہ احمدی کوئی آ سکتا ہے تصطیفہ مصیراب رحم آپ نے ان کو نائب عمیر فکین کا بھی کیا تھا نعیم اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ بڑے با وفا تھے خلافت سے ہمیشہ بہت زیادہ وفا کا تعلق تھا دوسروں کو بھی خلافت کے احترام اور اعتعاد کی تحریک کرتے تھے اپنا اعلیٰ نمونہ بھی ہر وقت دکھاتے کبھی کسی بات پر اختلاف ہوتا لیکن جب پتہ لگتا کہ خلیفات مسیح کی رائے اس بارے میں یہ ہے تو فوراً لوگ چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے تیسرا جنازہ ہے موسا سسکو صاحب کا جو مالی کے باشندے ہیں پندرہ فروری کو ان کی وفات ہوئی ناجیلاہ نا گیا ہوں آپ فوج میں بریگیڈیئر بریگیڈ کمانڈر تھے احمد کا تعارف آپ کو جماعت کے ایک رسالے سے ہوا اس کے بعد وسکاسو وزکا, ریجن کے مبلک سے را, مسلسل رابطے میں رہے نومبر 2012 بارہ میں اہمیت قبول کرنے کی توفیق پائی 2013 تیرہ میں ان کو وسکاسو شہر میں جماعت کے ریڈیو سٹیشن کے آغاز پر ریڈیو کا ڈائریکٹر اور اسی سال صدر جماعت بھی مقرر کیا گیا ریڈیو سٹیشن کے قیام کے بعد وسکاسو ریجن میں غیر معمولی مخالفت کا سامنا تھا اس وقت انہوں نے بڑی حکمت اور صبر اور تحمل سے حالات کا سامنا کیا اور تمام مسائل کا حل نکالا متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کیا جماعت کا تعارف کروایا اس کے علاوہ دو ہزار سولہ سے آپ نیشنل آمدن بطور سیکٹری امر خارجہ خدموں کی توفیق پا رہے تھے بیعت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جماعتی کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا نماز باجمعت کے علاوہ باقاعدگی تحجت ادا کرتے تھے بہت مخلص اور فا انسان تھے خلافت سے غیر معمولی محبت تھی اور خلافت کی ہر طریقے کہنے میں پہل کرتے تھے عثمان خان نے دو بیویوں کے علاوہ دس بیٹیاں اور پانچ بیٹے یادگار چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ رب کے درجہ ظلمان فرمائے ان کی اولاد کو بھی لڑکیوں کی توفیق تھا فرمائے منشی صاحب کی جو اولاد اہم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں الحمد للہ الحمد للہ مدو ونستر و نوم تو کلو و نؤز بلا مشورے نین سیات ملین من يضل الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلل فانا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله اللہ رحمكم اللہ. ان لام مولہ وی ترب واشا ول مر ول بائے یا کم تَذَكَّرُونَ جیب لک ملا دیکر احمد زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ بار زندہ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 زندہ باد زندہ احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زند زندہ بات زندہ با